قل هل منبئكم بالأخصرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا ويحفظون أنهم أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا عَمَلٌ قِيلَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زَعَالِفَ تَغَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ إِنْ مَا تَكَرُّونَ وَتَصْدُقُوا وَرُسُلِي اُذُوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نجولا صدق الله العزيز ہر قسم کی ہمدو صناح تاریخ تنجیب تقدیس عثمان رب الب الرعزت لا شریق کو لائق ہے جو اپنی ان بندوں کی ملاقات کا مستعق ہے جو بندے اس سے ملنا چاہتے ہیں اور جو اپنے ان ناپرمان بندوں کو نہیں ملنا چاہتا جو اسے ملنا نہیں چاہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارساد گرامی ہے من احب لکھا اللہ احب اللہ کا ومن و من کر لکھا اللہ, اللہ کرب جو کچھ نقی اپنے اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے جسے اپنے رب سے ملنے کا اشتیاق ہے اس کا رب ے ملنا پسند کرتا ہے اس کا رب اس کے انتظار میں ہے اور جو بد نصیب اپنے رب سے ملنا نہیں چاہتا اللہ اسے ملنا نہیں چاہتا اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتے آئیے دعا بھی کریں اور کچھ دبا بھی کریں کہ ہمارے دل میں اپنے رب کی ملاقات کا اشتیاط پیدا ہو جائے ہم اپنے رب سے ملنا چاہیں تاکہ وہ بھی ہمیں ملنا چاہے بات بڑی باتیں ہے کہ کون ہے جو اپنے رب سے ملنا چاہ رہا ہے اور کون ہے جو اپنے رب سے ملنا ناپسند کرتا ہے معاملہ کوئی تھکا چھپا نہیں تاکہ کل کوئی شخص یہ بہانہ نہ کر سکے کہ مجھے تو معلوم ہی نہ ہوا مجھے تو کسی بتانے والے نے بتایا ہی نہیں تھا میں تو بالکل لا علم تھا اس بارے ایسا کوئی حضر معاضرہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا لوگ کوشش کریں گے اپنی اس عادت کے مطابق جو دنیا میں جھوٹ بولنے کی دھوکہ دینے کی ڈرا اور پریب سے کام لینے کی موجود تھی کہ شاید قیامت کے دن بھی وہ عادت کچھ فائدہ مند ثابت ہو سکے لیکن یقین جانئے کہ اس دن کوئی جھوٹ کوئی فریب کوئی دبا کوئی دھوکہ کام نہیں آ سکے گا زبان جھوٹ بولنا شروع کرے گی بولتی چلی جائے گی آخر اسے بند کر دیا جائے گا اس سے بولنے کی طاقت سلب کر لی جائے گی اس پر مہر کر دی جائے گی القسیم ادا افواہ اس دن ہم ایسے لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے زبان سیل ہو جائے گی منا دیم و تس ہدو اردو ہم دما ہاتھ بولنا شروع کر دیں گے جو جو کچھ ان ہاتھوں سے لکھا ہوگا کیا ہوگا یہ بتانا شروع کر دیں گے یہ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے ان سے جو کچھ کسی نے کیا ہوگا جس جس کام میں انہیں استعمال میں لایا ہوگا یہ بتانا شروع کر دیں گے اللہ عظل قیاض ان کو اکا کان ان مسکولا ان کانوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا سنتے رہے کس قسم کی آوازیں تمہیں سنائی جاتی رہی ان آنکھوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کچھ دیکھتی رہی اس دل سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کچھ چاہتا رہا کس قسم کی خواہشات تیرے اندر پیدا ہوتی رہی یہ ساری گواہیاں زبان کے بولے ہوئے جھوٹ کے خلاف جب رک جائیں گی اللہ پھر سے زبان کو کھول دیں گے اور کھلتے ہی کہے گی لما شہید تم آ تم ہی نے میرے خلاف گواہی دے دی میں تمہیں بچانے کے لیے کچھ مولما سازی سے کام لے رہی تھی دھوکہ بازی کر رہی تھی لما شہید تم آ تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دے دی بارو انت اللہ انتقل پھر بولیں گے یہ آگا اور کہہ دیں گے کہ ہم کیسے نہ گواہی دیتے ہم کیسے نہ بولتے ہمیں اس خال کے کائنات نے بلوا لیا جس نے ساری چیزوں کو آج بلوا لیا درختوں کے پتے ریت کے ذرے زمین کے ٹکڑے بول رہے ہوں گے اکرجن جو جو کچھ اس زمین پر کیا کیا ہوگا وہ سارا کچھ بڑھ رہی ہوگا تو میں ارد کر رہا تھا بات بڑی بات ہے کہ کون ہے جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہے اور کون ہے جو اپنے رب سے ملاقات سے گریزا ہے جسے یہ پسند نہیں کہ وہ اپنے رب سے لے فرمایا حکم بال افسری نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایسے بد نصیب لوگوں کے بارے میں خبر نہ دے دوں ایسے بد قسمت لوگوں کی نشان ہی نہ تمہارے سامنے کر دوں بال افسری جن کے آمال ضائع ہو رہے ہیں اور ان کا کوئی عمل بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ فائدہ دے سکے بلکہ خطارے میں جا رہے ہیں نقصان اور گھاٹے میں جا رہے ہیں ایک اچھا تاجر سوچ سمجھ کر کاروبار کرتا ہے اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اپنی دکان کا حکاب کرتا ہے کہ میں نشے میں جا رہا ہوں یا پسارے میں کچھ کما رہا ہوں یا اپنا اصل بھی گوا رہا ہوں لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ زندگی بڑی تیزی سے گزرتی چلی جا رہی ہے اور ہم نے کبھی دکھا بھی نہیں کیا ہم نے کبھی سوچا تک نہیں کہ آمال کچھ نفع مند اور فائدہ بخش ہیں یا خسارے میں جا رہے ہیں در حقیقت اس کا سب سے بڑا سبق اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے بلّہ ماشاء یہ سوچ رکھا ہے کہ سب لوگ مر جائیں گے لیکن مجھے موت نہیں آئے گی میں ہمیشہ یہ ہوں موت دوسروں کے لیے ہے اور میں اگر یہ کہوں کہ ہمیں تو اس وقت بھی اپنی موت یاد نہیں آتی جب اپنے کسی عزیز یا بزرگ کی میت اور اس کی چارپائی اس کی ناچ کندوں پہ اٹھا کر قبرستان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ اب یہ اٹھے گا نہیں بولے گا نہیں چلے گا نہیں کھائے گا نہیں پیے گا نہیں آئیے ذرا گرے میں جھانکیں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کتنے ہیں وہ کچھ نصیب لوگ جو اس وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج اس کی میت میرے کندھے پہ ہے کل میری میت کسی اور کے کندھے پہ ہوگی ہم تو اس وقت بھی نہیں سوچتے کیونکہ نے ہمارے اعمال کو ایسا مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی موت کے بارے میں, کبھی دل میں خیال تک پیدا نہیں ہونے دیں گے فنگا دیجیے کیا میں تمہیں بتاؤں اعمال کے اعتبار سے نقصان اور قطارے میں کون لوگ جا رہے ہیں کون ہے جنہیں جھانچا اٹھانا پڑے گا الدین دل حیات دنیا بل رہے ہیں کہ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے یہ بھی حاصل ہو جائے وہ بھی حاصل ہو جائے حرام حلال کی تمیز ختم کر رکھی ہے اپنے پرائے کی حق جو ہے اسے بالکل توڑ رکھا ہے بس ایک ہی متم نظر ہے اور وہ یہ کہ دنیا مل جائے نا ہو جائے دولت حاصل ہو جائے معلوم ہے دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگنے والوں کی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین کی طرف نہیں آتے دین کو پیشے نظر رکھ کر دنیا نہیں کماتے تو یاد رکھیے ایسی دنیا مردار ہے اور کتے اللہ, اللہ دنیا آواز کے اعتبار سے خسارہ پانے والے نقصان اٹھانے والے کھاتے میں رہ جانے والے وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی دنیا ہی کے کاموں میں کھپ گئی بسر ہو گئی گزر گئی اور انہیں احساس رکھنا ہوا کب احساس ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا اللہ پور تتاپور ہٹا جر تمل مقابل دنیا میں رہتے ہوئے مال و اولاد کو بڑھانے میں ان کی کثرت کی خواہش میں ایسے منہمک رہے ایسے مگن رہے ایسے مصروف اور مشغول ہو گئے کہ پتا ہی نہ چلا سب تاکہ کہ قبر آ گئی قبر میں جا اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بدن اے آدم کے بیٹے جیتے جی تیرا یہ پیٹ نہیں بنتا یہ بھر نہیں سکتا لہو گا لہو وا گیا فرمایا اگر کسی شخص کے زیر سایہ دو ملک ہوں دو وادیوں پر اس حکومت مل جائے لب تگست تو وہ کسی تیسرے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے کہ ایک اور مل جائے تو ٹھیک ہے یہ پیٹ کب بھرے گا لا یبنا بتن کا البنا آدم اے آدم کے بیٹے تیرے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی جب اس کے سوا کچھ اور تیرے سامنے ہو گئی تیری نکاح جس طرف اٹھے گی اوپر دیکھے گا تو مٹی نیچے مٹی دائیں مٹی دائیں مٹی سامنے مٹی نیچے مٹی اس وقت تیرا پیٹ بھرے گا کیا کہے گا اگر اس وقت احساس ہوا کہ اس میں تو قبر میں سوچ دیا معاملہ ختم ہو چکا ہے عملی زندگی کا وقت گزر چکا ہے اللہ بال حیاتی دنیا میں امان کے اعتبار سے خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی زندگی دنیا کے کاموں میں گزر رہی ہے کھپ رہی ہے اور اس پر مستضاب یہ کہ بدنصیبی کی انتہا یہ ہے کہ وہ یا بو نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کام ہم ہی کر رہے ہیں باقی لوگ تو آوارہ پڑ رہے ہیں ہم ہیں جو کچھ کام کر رہے ہیں ہم ہیں جو کامیاب ہیں ہم ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں باقی لوگوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہم یہ سنتے نہیں رہتے کہ سچ بولنے والے تاجر کو تاجر برادری کہتی ہے بے وقوف ہے اسے تو تجارت کرنے کا جنگ ہی نہیں آتا دھوکہ نہ دینے والے کاروباری کو اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ واہ واہ تم بھی عجیب آدمی ہو کب تک یہ ایمانداری چلے گی وہ کب ان سن آ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ان کی زندگی دنیاوی کاموں میں ہی یہ ساری بسر ہو رہی ہے گزر ہو رہی ہے اور سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بس کام ہم ہی صرف کر رہے ہیں جو مفید ہیں جو فائدہ دینے والے ہیں جن سے کچھ نفع حاصل ہوگا ادا اکلدی نو آیات رب بے ہی دراصل انہوں نے اپنے رب کی آیات سے انکار کیا ہوا ہے. اپنے رب کے بعدوں کو انہوں نے سچا جاننے ہی نہیں بنے اور اس کے ساتھ ملاقات کا انہیں یقین ہی نہیں کہ خدا کے ساتھ ملاقات ہو اللہ سے ملنا ہی آئیے ذرا ان خوش نصیبوں کو دیکھیں جن کا اللہ کی آیات پہ ایمان ہے اللہ کے ساتھ ملاقات پر یقین ہے آج کی اس اجنا میں آج کے اس سبق اور درس میں حدیث کی روشنی میں چار چیزیں عرض کرنا مقصود ہیں جن کو بیان کر کے رسول مقبول صلیم اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اس کی ملاقات اپنے رب سے ہوگی تو اللہ کی طرف سے یہ فرمان جاری ہو جائے گا اب الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ اے میرے بندو سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ کون ہیں وہ لوگ کیا نشانیاں ہیں ان کی کیسے کام کرتے ہیں وہ چار باتیں ارشاد فرمائیں فرمایا اتلام ات ان سام وسل ارآم سلو بل ون نا سو نیام خود اول السلام سب سے پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں کثرت السلام علیکم کہتے ہیں جسے ملتے ہیں جہاں ملتے ہیں جب ملتے ہیں اس میں علیکم السلام علیکم و علیکم السلام السلام علیکم و علیکم السلام سارا دن جب بھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے ان کی زبان پر سب سے پہلے یہی الفاظ آتے ہیں السلام قبل الکلام مسلمان کی زبان پر ملاقات کے وقت سب سے پہلے الفاظ ہی یہ آتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارساد فرمایا رنگ مینل معروف دیکھنا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھ لینا نیکی کے کام کو معمول سمجھ کر چھوڑ دوں بیٹھنا وجہ کیا ہے نیکی وہ کام ہے یعنی کی اس کام کا نام ہے جو اللہ نے حکم دیا ہو اور پیغمبر نے اس حکم پر عمل کر کے امت کے سامنے نمونہ پیش کر دیا نیکی وہ کام ہے جس کا اللہ نے حکم دیا اور پیغمبر نے اسے اپنا کر نمونہ پیش کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ایسا کام معمولی اور حکیل ہو سکتا ہے کیا ایسے کام کا ازر اور ثواب اللہ دیں گے اور اللہ ازر اور ثواب اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے وہ معمول نہیں ہو سکتی لا سخت کرم منل معروف فرمایا نیکی کے کسی کام کو بھی حقیق اور معمول بھی نہ سمجھ اتنا آئیے ذرا مثال دیتا ہوں میں حدیث کے حوالے سے فرمایا ملو ان تل آل کن روایت اپنے کسی مسلمان السلام علیکم کہہ دینا بھی معمولی نہ سمجھ لینا جب دو مسلمان آپس میں خندہ پیشانی سے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے چہرے پر خوشی کے آکار لاتے ہوئے السلام علیکم اور علیکم السلام کہہ کر ملتے ہیں ایک دوسرے سے تو آسمان پر ایک جاتی ہے اللہ اپنے ملائکہ کو مقادب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ملائکا کی این اونچ انی قد غفرت لا فرشتو ذرا زمین کی طرف دیکھو میرے دو بندے آپس میں خوش ہو کر مل رہے ہیں ایک دوسرے سے الیکٹ سلیٹ کر رہے ہیں انہیں اس کو انہیں ذرا پہچان لو اچھی طرح دیکھ لو میں تمہیں گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں انی قد غفرت لا ہوں میں نے ان دونوں کے گناہ معاف کر دیے خوش ہو کر ملنے سے ایک دوسرے کو السلام علیکم و علیکم السلام کہتے کی. ہیں کیا معنی ہے السلام علیکم ایک مسلمان اپنے بھائی کو ملتے ہوئے کہتا ہے تم پر اللہ کی رحمت ہو جائے اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی نازل ہو وہ جوابن کہتا ہے وہ ارے تم پر بھی اللہ کی سلامتی نازل ہو تو پھر اللہ سلامتی نازل کر دیتے ہیں انی قدمہ پر تو لما اور اس کو گروہ بن جاؤ ان کو پہچان لو میں نے ان دونوں کو مواف کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک صحابی آتے ہیں کیا علیکم فردا علیہ فقال فکال الر صحابہ بیان کرتے ہیں آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اسے دس نیکیاں مل گئیں تھوڑی دیر گزری ایک تیسرے ساتھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم و اللہ فردہ فکال الرو اس کے سلام کا جواب دے کر فرمایا اسے بیس نیکیاں مل گئیں کچھ دیر گزری ایک تیسرے ساتھی آ گئے آ کے کہا السلام علیکم و رحمت اللہ وبارکات <حور> فردہ علیہ ہے فکال الحسو اس کے سلام کا جواب دے کر فرمایا اسے تیس نیکیاں مل گئیں جب کبھی آپ اجر و ثواب کو نیکیوں کی تعداد میں بیان فرماتے کہ اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں تو ظاہر بات ہے کہ دل میں یہ سوال ابھرتا ہے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ نیکی کتنی بڑی ہوگی اس کا طول و عرض کیا ہوگا اس کا حجم کیا ہوگا اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہوگی اس کا وزن کیا ہوگا عرض کیا گیا مل حسن تو یار رسول اللہ اے اللہ کے رسول مقول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیکی کتنی بڑی ہوتی ہے اس کی کیا کیفیت اور کیا شکل و صورت ہوتی ہے اب ذرا اندازہ فرمائیے جواب میں آپ کے ساتھ فرماتے ہیں الحسنت مابئی نقم اے ایک نیکی اتنی بڑی ہوتی ہے جتنی بڑی کہ وہ چیز جس سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا جائے زمین اور آسمان کے خلا کو بھرنے کے لیے جتنی بڑی چیز درکار ہوگی اتنی بڑی ایک نیکی ہوتی ہے اور السلام علیکم کہنے پر اتنی بڑی بڑی دس نیکیاں اللہ دے دیتے ہیں ساخ و رحمت اللہ ملانے کے فائنل کو جو السلام علیکم و رحمت اللہ کہہ دیتا ہے اتنی بڑی بڑی 20 نیکیاں اور اگر وہ بارا بھی کہہ دیتا ہے تو اتنی بڑی بڑی تیس نیکیاں اللہ حافظ صبح سے شام تک ہم کتنی نیکیوں سے محروم رہتے ہیں شیتان نے ایسا ہمیں ورغلا دیا ہے اور شروع سے وہ ہمارے گھر پہ ہے ہمارے باپ اور ہماری ماں کو بھی برگڑایا تھا قرآن شاہد اور گواہ ہے ازلا شیطان نے ان دونوں کو برگلایا وہ اپنی کوشش مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں سلام کے بارے میں شیطان نے ہمیں برگلا دیا ہم دوسرے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ یہ سلام کیسا ہے یا نہیں میں پہلے کیوں کہوں کیونکہ سیتان نے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ جو پہلے سلام کہہ دیتا ہے وہ کم تر ہو جاتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے سلام کہتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بلند تر ہو جاتا ہے اور پہلے سلام کہہ دینے والے کو ایک ایسی غلازت سے پاک کر دیا جاتا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں چون سکتے جس شخص میں وہ گندگی موجود ہو وہ لاگت جس کے دل میں موجود رہی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آنا شروع ہو جائے گی اتنے فاصلے سے اتنا آسمان زمین سے دور ہے کون ہے وہ کون سی ہے وہ غلازت اور گندگی جو پہلے سلام کرنے والے سے دور کر دی جاتی ہے اسے اس سے پاک کر دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے السلام علیکم کہتا ہے اللہ اسے تکبر سے پاک کر دیتا ہے اس میں تکبر باقی نہیں ہے وہ خود ساختہ برائی تو ہے اپنے آپ نے بڑا بند ایسا ہے جو اللہ اس سے پاک کر دیتا ہے تکبر ہے وہ برائی وہ غلازت جس کے ہوتے ہوئے کوئی شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا کتنا بڑا انعام مل گیا کہ اس برائی سے اس گلازت سے پاک ہو گیا پہلے سرام کرنے والے جنہیں قدر کی جو اسے جانتے تھے وہ تو مدینے کی منڈی میں صرف کسی غرض سے نکل جایا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ اصلاح ہوتا کا واقعہ آتا ہے ایک نوجوان سے ہاتھ ان کے پاس آئے آپ انہیں فرمانے لگے چلو یاد ذرا منڈی کی طرف چلیں لے گئے ساتھ کچھ خریدا نہیں کچھ بیچا نہیں گھوم پھر کے واپس آ گئے وہ بھی خاموش رہا کہ شاید انسپیکشن کے لیے گئے ہوں ڈیوٹی لگی ہو کہ آ کر ذرا منڈی کے حالات دیکھنا دوسرا دن ہوا اتفاق سے وہ نوجوان پھر مل گیا اور اسے پھر فرمایا کہ آؤ ذرا منڈی کی طرف چلیں تو وہ کہنے لگا حضرت کل بھی آپ تصویر لے گئے تھے نہ آپ نے کچھ وہاں خریدا نہ کچھ بیچا نہ کسی کے پاس رکے نہ شہرے تو منڈی میں یوں ہی گھومنے پھرنے کا کیا مقصد فرمایا بھائی جب سے السلام علیکم کہنے کا اجرا اور ثواب سنا ہے میں تو منڈی میں اس لیے چلا جاتا ہوں کہ وہاں کفرت کے لوگ موجود ہوتے ہیں دائیں بائیں سامنے پیچھے جس طرف بھی لوگ ہوتا ہے لوگ موجود ہوتے ہیں میں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم, السلام علیکم کہنے کے لیے جانے شوق تھا نا کہ نیکیاں کما لیں کچھ جمع کر لیں شام تک نہ جانے کتنی نیکیاں کما کے واپس آ جاتے تھے یہاں سب حکم ہے کہ اگر آپ ایک مسلمان بھائی کو السلام علیکم کہہ چکے ہیں درمیان میں کوئی درخت حائل ہو گیا ہے کوئی دیوار حائل ہو گئی ہے پھر ملاقات ہو رہی ہے پھر کہہ دیجئے السلام علیکم کے اجر و ثواب جمع کرنے کے پہلی بات السلام فرمایا کثرت سے السلام علیکم کہا السلام علی من عرفت اسلام لم تعرف جان پہچان ہو یا نہ ہو جسے ملیں جہاں ملیں جب ملیں السلام علیکم اور یہ توفا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے بھیجا صاحب رسول اکثر صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس تشریف لا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے مختلف آتمانوں پر مختلف تنبیا سے ملاقات اللہ نے کروائی سب خوش ہو ہو کر ملتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ خوش ہو کرتے ہیں اور یہ فرمایا سرمایا ابنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ جی آیا میرے بیٹے محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دعا مانگی تھی نا ربنا رسولا وب یا اللہ اے میرے رب میں تو دور سے آیا ہوں تیرا حکم مانتے ہوئے تیرا گھر بنا دیا ہے اب اسے آباد بھی کر اور یہاں رہنے والوں میں سے ایسا نبی عطا کر جو تیرا پیغام انہیں سنائے اور تیری گاہ پہ انہیں چلائے نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ بڑے خوش ہو کر ملے میرے بیٹے محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ اسلام کی خوش بختی اور خوش نتیبی کے کیا کہنے اللہ نے ان کی اولاد میں سے ستر ہزار ندی پیدا فرمائے ستر ہزار ندی ملے تو کہا بیٹے واپس جا رہے ہو فرمایا جی ہاں باجان تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری طرف سے اپنی امت کے لیے دو تحفے لیتے جانا آپ نے فرمایا دیجیے ابا جان میں ضرور لے کے جاؤں پہلا تحفہ ہی یہ دیا فرمایا اقرا امت امنی السلام اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابی و امنی وی میری طرف سے اپنی امت کو جا کر السلام علیکم کا تحفہ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ امت تک پہنچایا اور اس کا جواب دینے کا طریقہ بھی سکھایا فرمایا جسے یہ پیغام پہنچے وہ جواب نے یوں کہا کرے علیہ کا و علیہ السلام اے اللہ کے رسول آپ پر بھی اور اللہ کے نبی ابراہیم پر بھی اس کی رقم دینا علیکہ کا علیہ السلام علا نبی نہ علیہ السلام ایک روایت میں یوں ملا اگر آج کسی دوست کا کسی عزیز کا کوئی سلام پہنچائے تو اس کے جواب کا بھی یہی طریقہ ہے علیکہ کا و علیہ السلام تجھ پر بھی اور اس پر بھی جس نے سلام بھیجا ہے دونوں پر اللہ د یہ تحفہ ایک بھیجا دوسرا تحفہ یہ بھیجا کہ اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ کر آ رہے ہیں جنت کی زمین کتنی وسیع و عریض ہے کتنی کھلی ہے اللہ اگر جنت کی زمین کا وسیع ہونا اس کا عریض ہونا میں بیان کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے رسول مقبوض صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی کو مسلمان جو سب سے آخر میں جنت میں پہنچے گا سب سے آخر میں اس کے بعد کوئی تخص جنت میں جانے والا نہیں ہوگا یعنی وہ اپنے کچھ اعمال کی سزا بگتنے کے بعد جنت میں جب جائے گا سب سے آخر میں تو اسے اللہ کی طرف سے اتنا بڑا رسدہ جنت میں دیا جائے گا زمین ہے اور اس کے ساتھ مزید دس گنا اور ملا دی جائے یہ ہوئے زمین اور دس گنم مزید یہ ایک ادن سے ادن جنتی کی ملکیت ہو تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بیچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی زمین کتنی وسیع و عریض ہے اور بڑی ترخیز ہے اپنی امت کے لیے میری طرف سے دوسرا تحفہ یہ لے جائیں انہیں کہیں کہ جنت میں دادا لگائیں الدار درخت لگائیں تاکہ جب وہ وہاں پہنچیں تو وہ فلدار درخت پوری طرح پھل چکے ہوں پھیل چکے ہوں فرمایا ابا جان میں یہ توحفہ بھی ضرور لے کے جاؤں گا الدار درخت لگانے کا کیا طریقہ کار ہے تو فرمایا اپنی امت سے جا کے کہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ پڑے گا سبحان اللہ والحمد اکثر اللہ اس کی طرف سے جنت میں ایک پھل دار درخت لگا گئے اس کے پہنچنے تک کتنا پھیل چکا ہوگا فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی ایک ایک شاخ اتنی لمبی اور اتنی دور تک پھیل چکی ہوگی کہ اگر سو سوار اپنی سواری سمیت اس کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو سایہ پھر بھی بڑھ جائے اچھ السلام پہلی بات کیا فرمائی السلام علیکم کب تب سے کہا کر دوسری چیز کیا بحن فرمائی اطما کھلایا کرو کھانے تو ہم بہت کھلاتے ہیں بہت کھاتے ہیں کسے امیروں کو صاحب حیثیت لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں اور ہم منت سماج پہ اتراتے ہیں اپنی داختوں میں ایسے لوگوں کو برانا چاہتے ہیں جو انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں میں بہت مصروف ہوں اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے تشریف لانے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی میری عزت افزائی ہوگی مجھے یہ ہوگا مجھے وہ ہوگا کھانا کھلایا کرو کسی غریب کو ڈھونڈ کر کسی مسکین کو بلا کر کسی یتیم پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے کسی کیسے کو یسیمن و اصیرا یہ قرآن ہے جب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے کھانے کی دعوت پر خدا کی لالچ برت جاتی ہے جس میں صرف امیر ہی امیر بلا لیے جائیں اور غریبوں کو چٹکار دیا جائے گور فرمائیں ذرا جن کا حق ہے انہیں دور رکھا جاتا ہے اور جو مدرت ہیں انہیں جمن کر لیا جاتا ہے انہیں بلا لیا جاتا ہے ایک بات اور بھی یاد رکھیں کھانے کے صرف لینے ایک حدیث کے الفاظ ہیں لا اللہ کا مسلمان کا حل کمایا ہوا مال کوئی متقی پر ہی کھائے کھانا کھلانے کے لیے کسی متقی پر ہیز آدمی کو تلاش کرو اسے کھانا کھلاؤ جو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اور کھانا کھا کے الحمد للہ لگی اص و من المسلم کہے گا اور کھلانے والے کے لیے دعا کرے گا اللہ اطعم من اص امنا من سکانا اے اللہ جس نے مجھے کھلایا ہے تو اسے کھلا جس نے مجھے ہے تو اسے پلا ہمارا کانا کون کھاتے ہیں کس قسم کے لوگ کھاتے ہیں جن کی مثال قرآن نے دی ہے کہ وہ اس طرح کھاتے پیتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں حیوان اور مویشی کھاتے ہیں. چلتے پھرتے ایک نوالہ یہاں سے دوسرا وہاں سے تیسرا وہاں سے یا کلو نہ کماتا جانوروں کی طرح کھاتے تھے انسانوں جیسی کوئی عادت ہی نہیں کی تھی انہوں نے انجان کیا ہے ایسے لوگوں کا فرما ون نارمت وم <وَلَّهُم> جہنم ہے ٹکان ایسے سب نتیب لوگ. یہاں تو انہیں کچھ پسند نہیں آتا جتنا کھاتے ہیں اس سے زیادہ ضائع کر دیتے ہیں چل پھر کر کھاتے ہیں جہنم میں ڈال دیں گے اور وہاں کھانے کے لیے کیا گھرے گا کیا دیا جائے گا ان نشا جرا تب زکوم کا پل یہ آپ کے قریب ہی باغ ہے اس میں جگہ جگہ چوہر کے پودے لگے ہوئے ہیں کوئی یوں ڈنڈے کی طرف سیدھا ہے کوئی اس طرح اکیلی کی طرح چکچا ہے کوئی کسی شکل میں کوئی کسی شکل میں اور چاروں طرف کانٹے ہیں اللہ فرماتے ہیں جہنمیوں کا کھانا یہ ہوگا گے چلائیں گے کہ بھوک لگی ہوئی ہے کھانے کے لیے کچھ کیا جائے جب یہ پیش کیا جائے گا جو ہی منہ میں ڈالیں گے یہ حلق میں پیمست ہو جائے گا نہ اسے اگڑ پھکیں گے نہ اسے نگل سکیں گے زکون تعام الحسین اچ کھانا کھلایا دوسری نشانی اور دوسری بات یہ بھی آپ سمجھ کسی سے نے ایک مرتبہ پوچھا تھا خیر الیا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کون سی خوبی کون سی عادت کون سی علامت بہتر ہے آپ نے یہی دو باتیں اسے ارشاد فرمائن فرمایا اطرم العام و اقرام قال صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو مسکینوں کو بھوکوں کو متقی اور پرہیزدار لوگوں کو کھانا کھلایا کر اور السلام علیکم کشرت سے کہا کر یہ اسلام کی خوبی دو باتیں تیسری بات کیا ہے اسمال وسیل الحمد سلا رہنگی کیا کرو رشتے داریاں قائم رکھا کرو اب یہاں ہی سوال پیدا ہوتا ہے ہم جھٹ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں کیا کروں گی وہ تو خود مجھ سے دور دور جا رہا ہے. وہ تو خود مجھ سے بولنا پسند نہیں کرتا وہ تو خود مجھ سے ملنا گوارا نہیں کرتا بھائی یہی تو سلا رحمی ہے کہ کوئی دور جائے آپ پھر بھی قریب جائیں کوئی محروم رکھے آپ پھر بھی دیں کوئی نہ ملنا چاہے آپ پھر بھی ملیں یہی تو ہے رحمی اگر کوئی آپ کے قریب آتا ہے اور آپ بھی قریب آتے ہیں تو یہ سلا رحمی نہیں کہلائے گی یہ تو ہر جگہ الحسان احتان ہوا کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا ہے سلا رحمی تو ہے ہی یہ کہ سراسر ایسا سلوک ہو رہا ہے آپ سے جو آپ کو قابل قبول نہیں گنوانا نہیں پھر بھی آپ نیکی کر رہے ہیں اچھا سلوک کر رہے ہیں عزیز و اقارب کے ساتھ عربی زبان کا ایک آکڑہ ہے الاقارب کل عارف کہ عزیز و جو ہیں وہ بچھو کی طرح ہوتے ہیں وہ ڈنک مارتے رہتے ہیں رہتے ہیں باوجود ان ان ان ان کے کے کے کے کے ڈنک مارنے پھر بھی سے ملنے قریب رہنے کا حکم دیا ہے اللہ خبر آزما رہا ہوتا ہے مومن کا اللہ حوصلہ دیکھتا ہے اپنے بندے کا کہ تکلیف پہنچنے کے باوجود پھر بھی یہ رشتہ داری قائم رکھے قیامت کا دن ہوگا یہی رشتہ داری یہی صلاح رحمی اللہ کے عرش کے قریب کھڑی ایک آواز دے رہی ہوگی فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آواز دے گی یہ رشتہ داری یہ صلا رحمی الا من وص وصلہ اللہ ومن قطع علی قطع جس نے مجھے ملا کے رکھا اللہ آج تو اسے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے جس نے مجھے کاٹ دیا اللہ اپنے نیک بندوں سے دور ہٹا دیا پھر احساس ہوگا کہ ہم نے کتنا نقصان اپنا کیا ہم نے اپنے آپ کو کتنے بڑے خطارے میں ڈالا وقل الفرحام سلا رحنی کیا کرو رشتے داریاں کائم رکھا کرو کسی دور میں یہ محاورہ بنا بلڈ از فکر دین واٹر کہ خون پانی سے تھوڑا سا گاڑا ہوتا ہے بے شک آج یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ واٹر از فکر دین بلڈ پانی خون سے گاڑا ہو گیا ہے لیکن مسلمان کو پھر بھی حکم ہے کہ تو اپنی رشتے داری کائم رکھ سلا رحمی کرتا ہے چوتھی چیز کیا بیان فرمائی فرمایا کلو دل لے واسو نیام اے اللہ کے بندو رات کے اس حصے میں اٹھ اٹھ کر نماز پڑھا کرو جب ساری دنیا سوئی پڑی اگرچہ وہ آرام کا وقت ہے نیند آئی ہوئی ہوتی ہے سردی ہو تو بستر ذرا گرم ہو چکا ہوتا ہے گرمی ہو تو بستر ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے اس وقت فجر سے پہلے ذرا لیکن اس وقت اس اپنے رب کے سامنے قیام کرنے اپنے رب کے سامنے سجدے کرنے میں ایک عجیب لطف ہے اور ایک بہت بڑا انہان پہ نام ہے اللہ نے اپنے بندوں کی خاص طور پہ یہ نشانی قرآن میں بیان کی فرمایا تا <تصفح> تازہ جب رات کا پچھلا حصہ شروع ہوتا ہے تو میرے بندوں کے پہلو بستر پر ٹکتے ہی نہیں انہیں آرام پہنچتا ہی نہیں بستر پکتے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ید اون رپا ہوں خوپ آ وہ اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں بلانا شروع کر دیتے ہیں دو وجوہات کی بنا پر ید ربہم نہ اس کے عذاب کا تصور ذہن میں لا کر اس سے ڈرتے ہوئے وہ تانا اور اس کی رحمت کا تصور ذہن میں لاتے ہوئے اس کا لالچ کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیتے اور یہ دو ہی محرک ہیں دو ہی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کسی کام پہ لگا سکتی ہیں یا کسی کام سے ہٹا سکتی ہیں اور انہی دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے ایک صحابی بیمار تھے رسی اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے کیا کچھ نصیبی اور کچھ وقتی ہے ان لوگوں کہ آپ بیمار کرسی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام کے بعد سب سے پہلی بات جو آپ کسی بیمار کو ارشاد فرماتے وہ یہ ہوا کرتی تھی لابس تغور ان شاء اللہ اپنی اس بیماری سے جز بز نہ کرنا اسے برا نہ سمجھنا اپنے آپ کو کوسنا مت بے صبری کا اظہار نہ کرنا لا لابس تہور ان شاء اللہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے کچھ خبری سناتے تھے اس سافی کی بیمار کسی کے لیے تشلیف لے گئے دیکھا حالت کچھ غیر ہو رہی ہے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چند لمحوں کا مہمان ہے تو اسے فرمایا کئی فر سچے جی تو نپ سکا تیری طبیعت کیسی ہے کیا حال ہے اس کی آنکھوں میں آنسو امد آئے ارض کرتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میری نگاہ اپنے گناہوں کی طرف اٹھتی ہے تو اللہ کی قسم مجھے پوری دنیا میں اپنے جیسا گناہ نظر نہیں آتا لیکن یوں ہی میری نگاہ اللہ کی رحمت کی طرف جاتی ہے تو مجھے حوصلہ ہو جاتا ہے کہ اگرچہ میں بہت بڑا گناہ ہوں لیکن میرے اللہ کی رحمت بڑی فراق اور بڑی, بڑی... اس <سلام> نے اپنی کیفیت بتائی یہ سن کر آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی اور اسے تکی دیتے ہوئے فرمایا انتمن تمہیں مبارک ہو تم مومن ہو ایمان کیا ہے المان ابین رجا اب الخ ایک طرف اللہ کے عذاب کے ڈر کی دیوار بنتی چلی جائے دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید کی دیوار بنتی چلی جائے ان دونوں دیواروں کے درمیان جو چیز پیدا ہوگی وہ ایمان ہے مینو مبارک دیتے ہوئے فرمایا تم مومن ہو تمہیں مبارک تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے پڑے اگرچہ یہ کام ہے دقت طلب اللہ نے خود اعلان فرمایا ہے سورہ مزمل پڑھ کے دیکھیے ان سے اصل لئی رہے یا اشب وطعن اللہ فرماتے ہیں کہ رات کا اٹھنا فجر سے پہلے جاگنا ہے بڑا دقت قلم بڑا مشکل کام بڑا بوجھل کام لیکن وہ اقبام ویلا رب کے ساتھ جو بات اس وقت روتی ہے وہ بڑی پکی اور پختہ ہوتی ہے ڈائریکٹ جانب ہوتی ہے اللہ کے ساتھ اللہ اپنی رحمت کے توسف سے اپنی رحمت کے لحاظ اور اعتبار سے بندوں کے بہت قریب آئے رہے ہوتے ہیں اس وقت اور تین آوازیں ہر رات اہل زمین کو دی جاتی ہیں اللہ فرما رہے ہوتے ہیں ہر مستری ساری زندگی کا بھولا بٹکا اپنے آپ پر ظلم کرنے والا میری نافرمانیاں کر کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لینے والا کوئی ہے مجھ سے معافی منگے میں ابھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں حل مستقبل دوسری آواز آتی ہے حلمن مستقبل ان سارے یاتروں اور حکیموں کا لا علاج قرار دیا ہوا کوئی مریض ہے مجھ سے شفا لانگے میں شپا دینے کے لیے ابھی تیار ہوں حل مست کوئی رزق کا طالب کوئی بھوکا پیاسا ننگا کوئی ہے میرے پاس سب کچھ موجود ہے مجھ سے میں ابھی رزق دینے کے لیے ہم اٹھیں تو صحیح جاگیں تو صحیح اپنے رنگوں کو پارے تو صحیح تو میرے بزرگو میرے دوستو میرے بھائیو یہ چار چیزیں ارشاد فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام کثرت سے السلام علیکم کہنے کی عادت بنا لو اطعم الام کھانا کھلایا کرو بھوکوں کو تلاش کر کے مسکینوں کو ڈھونڈ کر یتیموں کو دیکھ کر داریاں قائم رکھا کرو سلو بلناس النیام اس وقت اٹھ کر اپنے رب کے سامنے قیام اور سجدے کیا کرو جب لوگ سوئے پڑے ہوں نتیجہ کیا ہوگا اللہ فرما دیں گے قیامت کے دن خود کل الجنت سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ میری جنت میں چلے جی تو بات بڑی واضح ہے کہ آمار کے اعتبار سے نقصان اور خسارے میں کون جا رہا ہے اور خسارے سے بچ کون سکتا ہے اللہ مجھے آپ سب کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم خسارے سے بچ سکیں ہم اپنے نقصان سے دور رہ سکیں ہم اپنے اس گھاٹے سے محفوظ رہ سکیں وہ آپ اردا وانا الحمد للہ کہ انسان اللہ کی ساری مخلوق میں سے سخت ترین مخلوق ہے کوئی مخلوق بھی سختی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی نہ لوہا نہ لکڑی نہ پتھر نہ کوئی اور چیز ہتھی کے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آ کے تمہیں یہ خبر دے کہ وہ گلاؤ پہاڑ جو سیا رنگ کا تھا وہ اپنی جگہ سے ہل کر سفید پہاڑ کی جگہ آ گیا ہے اور سفید پہاڑ اس کی جگہ پہ چلا گیا ہے تو بات مان لینا کہ اللہ نے حکم دیا ہوگا پہاڑوں نے اپنی جگہ بدلنی ہوگی لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص نے اپنی یہ عادت چھوڑ دی ہے تو اس وقت تک اس بات پر یقین نہ کرنا جب تک اس کا تجربہ نہ کر لو اس کی آتمائیں اب اندازہ فرمائیے آپ انسان سب سے سخت مخلوق بنی اسرائیل کے اس کئی واقعات ہماری تعلیم کے لیے اللہ نے قرآن مجید نے بیان فرمایا ایک واقعے پر اتفاق کرتا ہوں اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم جبریل کو علیہ السلم وقتاً فوقتاً یہ حکم دیا کرتے تھے کہ جبریل یہ پہاڑ کو اٹھاؤ اور بنی اسرائیل کی بستیوں کے یوں اوپر لے آؤ و رپاؤ یہ الفاظ قرآن میں موجود ہے حضرت علیہ السلام پہاڑ کو اٹھاتے ان کی بستیوں کے اوپر یوں پہاڑ آ جاتا جیسے بادل چھایا ہوا ہوتا جب وہ دیکھتے کہ پہاڑ سر پہ آ گیا ہے اگر یہ گرا دیا گیا تو ہمارا نام و نشان تک مٹ جائے گا فوراً سجدے میں گر جاتے سجدے پڑ جاتے اور کہنا شروع کر دیتے سمعنا انا سمعنا عطا اے اللہ تیرا حکم سن لیا اور مان لیا سن لیا اور قبول کر لیا سجدے میں پڑے پڑے ہی نظر یوں ذرا ٹیڑی کر کے دیکھتے اگر تو پہاڑ اسی طرح سر پہ قائم ہوتا تو سمعنا انا و اطا رہتے لیکن اگر وہ پہاڑ پیچھے ہٹ گیا ہوتا عذاب کا خطرہ تل گیا ہوتا تو سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی کہہ دیتے سمے نہ ہوا نہ سنا تو ضرور تھا لیکن مانا نہیں یہ ان کی ایک بد عادت اللہ نے قرآن میں دھیان کی ہے میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ تو عذاب کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے سجدے میں پڑ جاتے تھے ہم آزاد دیکھ کر بھی یہ حالت اختیار نہیں کر رہے اللہ ہم ان سے بھی چند قدم آگے بڑھ چکے ہیں اپنی سختی میں اپنی بدبختی میں اپنی بدنسیبی میں غور فرمائیے ذرا اللہ نے فرما دیا ہے قرآن میں اللہ اللہ زولا میں ول مالا یہ لوگ اس وقت ایمان لائیں گے اس وقت سیدھی راہ اختیار کریں گے جب میں اپنا عذاب بھیج دوں پر رشتے عذاب لے کر آ جائیں اور کام تمام چلاؤ محرط نہ بھیجا جائے حادثات یا مراد اچانک موتیں کس قدر واقع ہو رہی ہیں ہم نے کبھی سوچا کہ یہ کیا ہے اللہ کے رسول کو ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ انہیں آؤ جو بے موت اس اے اللہ اچانک موت سے پناہ دینا بچا دیں نہ جانے آدمی کن خیالات میں گم ہوتا ہے کیا سوچ رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کا عذاب اللہ کی کرس موت کی شکل میں آ جاتا ہے بیمار ہوتا ہے ویسے نہ صحیح کسی تکلیف کی وجہ سے ہی ہائے اللہ ہائے اللہ کیسا اللہ کا نبق تو زبان سے نکلتا ہے لیکن اچانک بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے چلتے چلتے سبر کرتے کرتے موت کا آ جانا یہ اللہ کی گرفت اور پکڑ ہے آئیے سب مل کر اپنے اللہ سے عہد کریں کہ اللہ جو کچھ ہو چکا وہ معاف کر دے آئندہ ہم احتیاط کریں گے انشاءاللہ ان شاء اللہ